<تصفح> ایک سو اٹھانوے عبادی اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے علیکم اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے اذا جاء کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے توفت ہو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے طبز کرتے ہیں وہ لاہ فرتون اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت طاہر ذکر کی ہے کا عبادی ہی وہی اپنے بندوں پر طاہر ہے غالب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غالب یہ قادر سے اوپر کی صفت ہے اس میں قادر سے زیادہ مانا پایا جاتا ہے یعنی قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی بھی کرتا ہے خود تو قادر ہے ہی لیکن دوسروں کو مراد حاصل کرنے سے روکنے والا بھی ہے ایک ہے قادر اپنا کام کرنے پر قدرت رکھنے والا قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کاہر ہے دوسروں پہ غالب ہے دوسرے کو روک بھی سکتا ہے اللہ تعالی کی قہاریت ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا کائنات نہیں تھی اللہ نے پیدا کر دی پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وجود میں لانے کے بعد اس کو ختم کرنے پر اللہ تعالی تازہ ہے اور اللہ تعالی کائنات کو مسلسل پیدا بھی کر رہا ہے اور فنا بھی کر رہا ہے یہ اللہ تعالی کی صفت تہاریت ہے ویورس عَلَيْكُمْ محافظہ اللہ تم پر محافظ نگہبان بھیجتا ہے محفدہ سے مراد وہ فرشتے جو انسان کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر کوئی آفت نہ آئے جیسے صورت راج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بن بے دئی و بن خلفی یخ پا دہ بن امر اللہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یہ کے بعد دیگر آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں مرب کے بعد آگے اور پیچھے سے آنے والے فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے اور اس سے مراد کی رامن بھی ہو سکتے ہیں وہ تم اللہ حافظ دین اور یقیناً تم پر دو نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں پر کاہر غالب بھی ہے اور ان پر نگہبان بھی نگران بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں بھیجتا ہے ہستا اذا جاء قبول موتو ہستہ کہ تمہارے کسی ایک کو جب موت آتی ہے وقفت ہوں تو اس کو ہمارے بھیجے گئے تبز کرتے ہیں اب یہاں پہ سیگا اللہ نے جمع کا بولا ہے لفظ جمع کا ہے رسول معلوم ہوتا ہے کہ فوت کرنے والے فرشتے کئی ایک ہیں عام طور پہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ ازرا موت کا فرشتہ ہے ازرا تو یہ نام کسی آیت یا حدیث میں نہیں آیا جتنی بھی روایتیں جن میں ادرا کا نام ذکر ہوا ہے مالاپل الموت کا نام ادرا وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں ثابت نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مالاپ الموت کہا ہے پل یا تھا فاکم مالاک الموت اندادی بکیلا بھی تمہیں وہ ملاق الموت موت کا فرشتہ قبض کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تو ولاق الموت اللہ نے کہا ہے ادرا نام نہیں لیا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبفت ہو ہمارے بھیجے گئے کئی فرشتے قبض کرتے ہیں اور دوسری جگہ پر سورہ زمر میں اللہ تعالی نے قبض کرنے کو اپنی طرف بھی منصور کیا ہے اللہ یت وقف اللہ تعالیٰ جانوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے یا توقف الفس ہی نہ موت کے وقت اللہ تعالی جانوں کو قبض کرتا ہے تو ان ساری آیتوں کو سامنے رکھے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فوت کرنے والا قبض کرنے والا حقیقت میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے پھر اللہ نے موت کا ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے ملاپ الموت جو اکثر علماء کے نزدیک اکثر علماء کے خیال کے مطابق وہ ایک ہی ہے اس کے معامل فرشتے کئی ایک ہیں جن میں سے رحمت کے اور عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں جو ملاپ الموت کے ساتھ آتے بلا ابن آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند احمد اور سنن ابی داغ میں ہے ادھر تفصیل ہے اس بات کی کہ رحمت اور عذاب کے فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ارد گرد پھر ملق الموت آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو نیک ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور اگر بد ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو اپنے پاس لپیٹ لیتے ہیں ٹاٹ کے اندر بدبو دار میں تو بہرحال ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ رسولو نا کہا ہے کہ کئی بھیجے گئے ہمارے فرشتے وہ اس کو قبل کرتے ہیں وہ یفریتون اور کوتا ہی نہیں کرتے یعنی جس کی جان قبل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے وقت مقرر پر اس کی جان قبل کی جاتی ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد سما ردو الا الحق پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے اللہ خبردار سن لو لاہول رقم اسی کے لیے حکم ہے وہ ہوا اصر اور وہ حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے یعنی اللہ نے اپنے حکم سے انہیں دنیا میں بھیجا تھا تو بالآخر اللہ کے حکم سے ہی یہ واپس اس کی طرف لوٹا دیے جائے کہہ من میں جی کمات کہہ دیجئے میں یوں جی کم کون تم کو نجات دیتا ہے مند المات ان بربر بر و بہر خشکی اور تری کی تاریکیوں سے اندھیروں سے تجرب نہ ہو و خفیہ تم اس کو پکارتے ہو تضرعا و خفیا گر کر آجزی سے اور خفیہ تن چپکے چپکے اور کہتے ہو ل ان ان انجاندی ہی اگر وہ ہمیں نجات دے دے اس سے لَنَكُونَنَّ مِنَ شاکریم تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے یہ حالت تھی ان مشرقوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ جب برو بہر کے ظلمات میں اندھیروں میں خشکی میں یا تری میں کسی مصیبت میں پھنستے تو اللہ کو پکارتے اور کہتے اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم اللہ کے بڑے شکر گزار کر جائیں گے لیکن ہمارے زمانے میں مسلمان کہلوانے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں تو اللہ کے سوا دوسروں کو ہی پکارتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں قُلِ منہا و مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے ان تم تشری پھر تم شریک ٹھہراتے ہو شریک بناتے ہو یعنی اللہ کو کہتے ہیں کہ اگر نجات مل گئی تو تیرے شکر گدار بن جائے لیکن جب اللہ نجات دے دی دیتا ہے پھر شرک شروع کر دیتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم وبالضغط ارجلكم کہ دیجئے کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے او يل بیسف شیاہ یا تم کو وہ گروہ بنا کر مختلف گروہ بنا کر کٹھم گٹھا کر دے یعنی تمہیں تفرقوں میں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں تمہیں لڑا دیں دے یلبی سا انشیا اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائیں انظر دیکھ کئی فن سر فل آیا دیکھ کے ہم کیسے آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اوپر سے عذاب نازل کرنے پر اللہ قادر ہے جیسے بارش کی کثرت طوفان بجلی گرنا اولے پڑنا آندھی یا پھر ظالم حکمران عورت کے لیے اس پر ظلم کرنے والا خامد یہ اوپر سے عذاب نیچے سے عذاب جیسے زلزلہ قحط زمین ہی کوئی نتیج نہ اگائے زمین میں دھنس جانا یا ایسے ماتحت لوگ ماتحت افراد جو خائن اور بد دیانت ہوں یا مرد کے لیے نام وافق بیوی یہ نیچے سے عذاب ہے اور الفسا کم یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں گتھم گتھا کر دے یہ لڑائی بھی بڑا خوفناک عذاب ہے کہ آپس کی لڑائی جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایت نادل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب آزاد دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا پھر فرمایا او من تحت ارجولی تم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اہل میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں پھر یہ نازل ہوا یا تمہیں گروہ بنا کر آپس میں گتھن گتھا کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے آنے والے عذاب کی نسبت آپس کی جو لڑائی ہے یہ قدرے ہلکا عذاب ہے سی بخاری کی کتاب التفسیر میں اسی عائد کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے سارے علی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی ان میں سے دو دعائیں اللہ نے قبول کر لیں لیکن ایک دعا قبول نہیں کی میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرب کر کے ہلاک نہ کرے اللہ نے دعا قبول کر لی دوسری دعا میں نے کی کہ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کریں اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت کو آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچا تو اللہ تعالی نے میری یہ دعا قبول نہیں کی یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے تو امت آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بھی دعا کی تھی لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل نبی یجابو ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے یہ ہے عمومی اصول اور قائدہ کہ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے لیکن اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مستجاب الدعوات نبی کی بھی کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کی دلیل ہے کمال غلبے کی کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو مستجاب الدعوات قرار دیا ہے اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین امام النبی جاب محمد نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیر قرار دیا ہے لیکن جو دعا اللہ نے چاہیے قبول نہیں کیا صرف یہی نہیں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے مومنا کا واقعہ ہوا اسی قربا علا ماں ہوئے تو پورا مہینہ آپ نے پانچوں نمازوں میں آخری رقط میں قنوت نازلہ کرتے اللہ راعل پر زکوان پر لعنت کر رسیا پر لعنت کر آسا اللہ وا رسولہ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی نام لے لے کے بدوائیں کرتے اللہ تعالیٰ نے مہینے بعد عید نازل کر دی لے صلاب من العبری سعیما علیہ الدا تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے چاہے ان کو آپ ہاں ہیں یہ غالب لیکن تیرے اختیار اور میں کچھ نہیں, نہیں قبول کی انہیں میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے اللہ سکھانا ہوا تھا اعلیٰ مستجاب الداواد کی بھی بعض دعائیں قبول نہ کرے تو نہ کرے اللہ کو کون پوچھنے والا ہے اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا اس نے کیا, کیا ہے اور اسے تیری قوم نے جٹلایا حالانکہ یہ حق ہے کل والے کم بے وکیل کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں تیری قوم نے اسے جٹلایا مطلب پرانے مجید کو جٹلایا یا پھر جو پیچھے عذاب کا ذکر ہوا ہے کہ اس عذاب کو تیری قوم نے جٹلایا تو کہہ دیجیے لسٹ لستو علیکم بی وکیل میں تم پر نگہبان کار ساز نہیں مطلب میرا کام تم پر عذاب لانا نہیں میرا کام صرف تمہیں ڈرانا دھمکانا ہے ہاں تمہارے جٹلا دینے اور بردمیری کرنے پر میں خود عذاب نازل کر دوں یہ میرا کام ہے میرا کام خوشخبری دینا ڈرانا اللہ کے پیغامات پہنچانا یہ میرا کام ہے اس کے بعد عذاب بھیجنا نہ بھیجنا یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے اختیار میں ہے اور اس عذاب سے بچنے کی فکر کرنا یہ تمہارا کام ہے نبا ان مستقبر ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے وہ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لو گے اس آیت میں کافروں کے لیے دھمکی ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی لیکن اس کا ایک وقت متعین ہے اللہ اگر کہہ رہے ہیں کہ تم پر عذاب اللہ نازل کرنے پر قادر ہے تو اللہ عذاب نازل کرے گا لیکن اس کا ایک وقت مقرر اور متعین ہے جب وہ وقت آئے گا تو عذاب نازل ہو جائے گا جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ آئے گا اور آیا دنیا میں آخر میں بھی ان کو آداب ملے گا دنیا میں بھی ان پر آیا لڑائی خوف اور قحط کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوا ملتبر قریب جان لو گے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی گئی اور جس سے بار بار تمہیں ڈرایا گیا وہ کہاں تک سچی تھی وہ ادارہ دینا یقینی آیا تین اور جب تم ان لوگوں کو دیکھیں۔ جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں فارض ان تو ان سے کنارہ کر ان سے اعراض کر حتیٰ حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشهور ہو جائیں وہ انایون سی شیتان اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے فلاں ذکر ملک ظالمین تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ یعنی جب تم ایسے لوگوں کی مجلس کو دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا مواقع اڑا رہے ہوں یا عملاً ان کی بے قدری کر رہے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی یا وہ اہل بدت ہوں جو اپنی بے جا تعویلوں اور تحریفات سے آیات الٰہی کو توڑ بروڑ کر بیان کر رہے ہوں اور پر نکتا چینیاں کر رہے ہوں الٹے سیدھے ماں نے ان کو پہنا کے ان کا مذاق اڑا رہے ہوں تو ان کی مجلس سے اس وقت تک کنارہ کرو علیحدہ رہو جب تک وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں نہیں لگ جاتے اگر تم بھول جاؤ شیطان بھلا دے اور اس مجلس پہ بیٹھے رہو تو یاد آنے کے بعد فوراً اٹھ جاؤ بشر ہے بھول جاتا ہے لیکن جو ہی یاد آئے کہ میں نے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا تھا یاد آتے ہی فوراً اٹھ جاؤ سورت نسا میں عام اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کم دیا اور کہا انداز کس لو ہوں اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخاطب کر کے کہا کہ آپ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے تو اہل بدعت یا باطل پرست لوگ جب وہ کتابوں سنت کی غلط تعویلات کر رہے ہیں تو ان کی محفل میں مجلس میں بیٹھنا اس شخص کے لیے جو علمی اور ذہنی طور پر پختہ نہ ہو اور ود کی غلط تعویل سمجھنے کی حلیت نہ رکھتا ہو اس کے لیے تو بہت خطرناک ہے بالکل جائز نہیں علم لینے کے لیے بھی پختہ اور راسخ علماء جو اہل و ہوں ہو سلف کے منہج پر وحی یہ الہی کا خالص اتباع کرنے والے ان کی مجالس ان کی محافر وہ اٹینڈ کریں ان کے درد سنیں ان کی کتابیں پڑھیں ہر اے گہرے نتھو خیرے کو سننے کی ضرورت نہیں گمراہ بندہ ہو جاتا ہے بس کا منحص بندے کا ٹھیک نہیں ہوتا اس کو سن کے سننے والا بھی منش راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور جو ایسے بھی ہیں اگر آپ ان کی تعویلات کا رد نہیں کر سکتے ان کا توڑ نہیں سمجھتے تو ان سے کنارہ کر رہے ہاں ان کی غلط باتوں پر تنقید کرنے کے لیے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں آپ شریک ہو سکتے ہیں اگر یہ صلاحیت ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے اگر وہ باطل تعبیر کرے تو آپ اس کا رد کر سکیں ٹھیک ہے پھر جائیں پھر کوئی حرک نہیں اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عاب کر رہے ہیں یہاں ایک اور بات وحیم نقش ذکر قومی ظالمی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان بھلا سکتا ہے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں ہو سکتی ایسی بات نہیں ہے انسان وہ ہے ہی نسیان سے جو بھول جاتا ہے جو بھولے نا وہ انسان ہی نہیں انسان بھولتا ہے کوئی زیادہ بھولتا ہے کوئی تھوڑا بھولتا ہے بھولتا ضرور ہے صورت کاح میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بلا تک علی سعینی فارل کا وادہ اللہ اللہ وز قر ربا کا ادا نسیتا انشاء اللہ نے نہ کہا تھا بھول گئے تھے کہنا تو فرمایا یہ نہ کہا کر کہ میں یہ کام کل کروں گا اللہ کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہو وزق الربا کا <نسیتا> ادا ہاں اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کرو سیدہ صاحب کیا ہے وہ بھولے تھے نا مات نبی مات صلی اللہ علیہ وسلم تشہن بھول گئے سیدا صاحب دو ردت پڑھا کے سلام پھیرتیاں پڑھانی چاہ رکھتے تھی بھول گئے تو سعدہ صاحب کے حقام ہی بتاتے ہیں کہ نبی سے نسیان ہوتا ہے نبی بھولتا ہے کئی لوگ وہ جو جادو والی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کچھ بھولنے لگ گئے کھانا کھایا کہ نہیں اس بیوی کے پاس گیا ہوں کہ نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں یہ چیزیں بولنے لگی تھی شرم اتنا سا سرور اور کچھ نہیں بولے چند ایک کمور میں ان کو نسیان ہونا شروع ہوا تو اس پر اطرار کرتے ہیں جادو تو شیطانی عمل ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان عبادی نہیں صلی علیہ سلطان میرے بندوں پر تیرا کوئی سلطہ غلبہ نہیں اگر ہم مارنے کہ نبی پر جادو ہوا پھر تو نبی پر شیطان کا سلطہ آ گیا غلبہ آ گیا حالانکہ شیطان کا غلبہ اور چیز ہے اور شیطان کا چوکا یہ اور چیز ہے چوکا لگ جاتا ہے شیطان کی طرف سے اہل ایمان کو غلبہ نہیں ہوتا شیطان اہل ایمان پر غالب نہیں آتا اللہ سبحانہ و تھا فرماتے ہیں ادا مس طارف میں نے شیطانی تدر کا ایمان ان کی حالت کیا ہے کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی چوکا پہنچتا ہے تو فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں اور پھر اس جادو کے نتیجے میں ہوا کیا تھوڑی بہت بھول تو وہ بھوک تو اللہ نے پرانے مجید میں بھی ثابت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہما اللہ دینا یہ تقون امن حساب ہی منسائی اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں وال رہا لیکن نصیحت ہے اللہ اللہ تاکہ وہ بچ جائیں یاد دہانی ہے یعنی اگر کوئی متقی شخص چاہے کہ ایسے جاہلوں کے پاس نصیحت کے لیے بھی نہ بیٹھے تو اگر نہ بیٹھے تو اس پر ان کے گمراہ رہنے کا کوئی گناہ نہیں پچھلی عید میں کہا ہے نا کہ جب تک وہ اللہ تعالی کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں فضول فاس کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو لیکن نصیحت کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے تو اب اگر کوئی آدمی نصیحت کے لیے بھی نہ جائے ایسی محفل میں تو بھی اس کے اوپر ان کا کوئی ببال نہیں ہے کہ یہ ادھر گیار نہیں بتا رہے ہیں البتہ نصیحت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں اور اسے نصیحت کرنے کا ثواب مل جائے ولاکن ذکر نصیحت ہے دا اللہ تاکہ وہ لوگ بچ جائیں اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے پرہیزگار لوگ اگر ان کی مجلس میں نصیحت کے لیے بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں جو لوگ ڈرتے ہیں بچتے ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں تو ان کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی حرج نہیں لیکن ہم نے جو کنارہ کرنے کا حکم دیا تو اس نصیحت کے پیش نظر کے شاید تمہارے کنارا کرنے کی وجہ سے وہ اس قسم کی بےہودگی سے بال آ جائیں متقی لوگ جب کنارا کریں گے نہیں بیٹھیں گے ان کی مجلس میں تو مجلس ہی ختم ہو جائے گی رونق ہی نہیں بنے گی مجلس کی اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو بیان کرنے والی رونے دھونے والیاں ان کو دیکھنے والے اور داد دینے والے ہوں تو وہ اور زیادہ کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ ہو تو اپنے آپ چوک یہ بھی ایک معنی ہے اس کا وزار اللہ دین تخب الدینہ ہم لاہباؤں اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا وہ غرت حم الحیات دنیا اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُورِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيْرِ <شَفِید> اور اس کے ساتھ نصیحت کر کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے حلاقت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کم اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مدددار اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے وَإِن تَعْدِرْ كُلَّ عَدٍ لَا يُخَلْ مِنْهَا اور اگر وہ ہر طرح کا فری دے تو بھی اسے نہیں لیا جائے گا اولا اکلین ابسیلو بما کا یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے ہلاکت کے سپرد کر دیے گئے اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا لہم شراب من حمی ان کے لیے گرم پانی سے پینا ہے وہ اذاب العلیم اور دردناک اذاب ہے اماتام یا فرون اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں صرف قرآن تک پہنچاتے رہیں نصیحت کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو اس نے کمائے ہیں برے اعمال جو کیے ہیں وہ برے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ کر دیا جائے اور پھر آخرت میں اس کے چھوٹنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے لہذا قرآن کی جو نصیحت ہے یہ اب تک پہنچاتے رہے کیونکہ اللہ خلا کے سوا قیامت کو کسی کا کوئی حمایتی نہیں نہیں کوئی سفارش کرنے والا ہے اور اگر وہ دنیا کی بد آمالیوں کا کوئی بدلہ دینا چاہے فدیہ تو فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا لہذا وہ اپنے بد امالیوں کی وجہ سے اگر حالات کر دیے گئے تو پھر قیامت کے دن ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور دردناک قسم کا عذاب ہوگا گرم پانی کا مشروب ہوگا ان کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا جہنم میں ان کو چھونک دیا جائے گا اللہ <تصفح> <تصفح>